مَنْ يَهْدِ لَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد ومولانا محمد عبده ورسوله أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قالوا ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واصابهم واسابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الامين ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ سلام, <سلام>, <سلام>, <سلام>, <سلام>, <سلام>, <سلام>, <سلام> سلام سہی یا رسول اللہ والا سلام گیا سلاد سلام عال یا رسول اللہ یا خاتم نبی بندہ برور دم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب بول علی مذہب انفیا دارم ملت حضرت خلیل خاک باہ غو سے اعظم زیر سایہ ہر بلی صدی کک سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جا ہو جلال محمدس عثمان ضیاءمائے جمال محمد است حیدر وار باغ خسال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس وانی گڑی چمکا تہ با کا چاند اس دل فروض سات بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس کو لے پاک ممبت پہ لاکھوں سلام اندیشی شیشے جلا جل دمکنے لگے جلور دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہوں شیر عران ستوت بے لاکھوں سلام سیداہرات طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سطینت بے لاکھوں سلام حسن مجتبا سید السکیہ راک بے دوش عزت بے لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہِ گلگوں کبا بے کس دشتے غربت بے لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایا استفیٰ خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق تو بہادر رسول ثانی اسنے نے ہجرت بہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بے لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام ہودا تیغ مسلول شدت بہ لاکوں سلام ظاہد احمدی پر درو دولت جیش عسرت بہ لاکوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہودا یعنی عثمان صاحب کمی سے ہودا حضرت عاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعلی حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو فرمایا کہ ان اللہ کا کمیسن یعنی عثمان کمی سے ہدا حضور نے فرمایا ان اللہ یو کم سو کا کمیشن یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ہدایت کی قمیص میں گا یعنی اللہ تو خلیفہ بنے گا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا لیکن اس کے بعد پھر ہوگا کیا فین اراد کل منافقوں فلاں یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا پھر ہوگا کیا حضور نے فرمایا پھر منافق چاہیں گے کہ تیری کمیص اتار دیں یعنی تجھے معذول کرنا چاہیں گے لیکن میری تجھے وسیعت ہے کہ نے قمیص نہیں اتارنی یعنی عثمان صاحب کمی سے یعنی عثمان صاحب قمیص اللہ ہو پھر نتیجہ کیا نکلے گا عثمان شہید ہو جائے گا یعنی عثمان صاحب کمی سے اللہ پوشے شہادت بے لاکھوں سلام متضا شیرِ حق اشجع اللہ اشجعین ساکیِ شیر و شربت بے لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہِ خیبر شکم پرتوِ دستِ قدرت بے لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیق بانوان تہارت پہ لاکھوں سلام بنتے صدیق آرام جانے نبی بنتے صدیق آرام جانے نبی اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام پارہ سو سلام جان سارا بدرو حق گزارا بیت بےد بے لاکوں سلام شافی مالک احمد امام حریف چار بابے امامت بے لاکھوں سلام مام مت کا جی شان قدرت بے لاکھوں سلام کاملانے طریقت پہ کامل دروپ کاملانے شریعت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر مو پہ لاکھوں دروپ کی ہر و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درو ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش میں جب ان کی آمد ہو اور بیجیں سب ان کی شوقت بہ لاکم سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفی رحمت خود سی کہفا جانت حضرات محترم حضرت عثمان ابن عفان امیر المومنین خلیفہ سالش اور داماد رسول جن کے گھر نبی علیہ السلام کی دو سالزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلسوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر کابر شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عراقی آیا عراق کا رہنے والا اس نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو بیٹھے نے کہا کہ یہ صحابی رسول فاروق اعظم کے صاحبزاد عبداللہ بن عمر ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چلا گیا کعبہ شریف کے سائے میں جہی پلیتی ہوگی نا وہ کعبے جا کے بھی نہیں مک دی انہیں کیا جی میں تو سوال کرنے اگر اجازت ہو تین سوال کرنے ابد اللہ بن امر فرمایا کر کی سوال ہے وہ کہنے لگا میرا تو تل سوال ہے کہ تھی مینو دسو کہ عثمانے گنی بداری حاضر ہوئے سن آپ نے فرمایا نہیں بعض دفع خوبیاں بھی ایپ بن ج ہوں اس کے نزدیک یہ عیب تھا اسمان کہا جی بدرج عثمان غنی حاضر ہوئے فرمایا نہیں انہ کہا میرا تو دوسرا سوال یہ جد بہ تیروان ہوئی جڑی میتھ پڑھی لقدر اللہ ون علم یونا کا تخت شجرت فعل مما فی کہ میرے حبیب اللہ آپ کے غلامہ نہ راضی ہو گیا جنہیں درخت تھلے تات تے بیت کی دی۔ اللہ راضی ہے نے کہا دسو جی عثمان غنی بہت رضوانج موجود ہے آپ نے فرمایا نہیں نے کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ میدان عہدت جڑے صحابہ جد حضور نبی علیہ السلطلام کی شہادت کی خبر یہ وہاں میدان عہد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ, کہ حضور شہید ہو گئے تو جو صحابہ پیچھے ہٹے ان میں عثمان غنی موجود تھے کہ نہیں حضرت ساد ابن ابی وکاس بھی تلوار پھینک کر بیٹھے ہوئے تھے اور قریب سے حضرت انس میں نظر گزرے تو انہوں نے کہا کہ سعد کیا مسئلہ ہے سعد کی تلوار ہو اور زمین پر پڑی ہو کیا کر رہے ہیں آپ اور میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ حضور شہید ہو گئے تو انس میں نظر کہنے لگے کہ کمال کی بات ہے جو حضور شہید ہو گئے تو ایسی زندہ رہے کہ پھر کی کر رہے ہیں چلیے ایسی بھی چلیے مجھے تو اوت کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ تو وہاں اس قسم کی افواہ پھیل گئی تو جو صحابہ پیچھے ہٹے جب رسول ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے ان کا بتاؤ میدان عد کے اندر عثمان غنی پیچھے ہٹنے والوں میں تھے یا نہیں آپ نے فرمایا بالکل اس نے کہا اللہ اکبر با با با با با با میرا تو کام پورا ہو گیا کیونکہ وہ عثمان غنی کا دشمن تھا اور اس کے نزدیک یہ تینوں عیب تھے عثمان غنی کے تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر لو جی میری گل تے پوری ہو گئی میں تو صحیح کہ ایب موجود ہیں انہیں سوال کیتا عبد اللہ بن عمر کو جدو نعرے تکبیر لا کے جان لگا تو عبداللہ بن عمر نے انہوں بلا لیا فرمایا تو نعرے تکبیر لایا اور میرے جواب بھی سن کے جانا آپ نے فرمایا سن عثمان غنی بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی تھی اور خود رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ عثمان تو میری صاحبزادی حضرت رقیہ کی خدمت کر مدینہ منورہ میں رہ کر اور تو نے مختار کل نبی کا کلمہ ہے تو بدر میں نہیں بھی جائے گا میں تجھے بدریوں میں شمار بھی کروں گا اور ایسا بھی دوں گا میں یہ اعز کی بات ہے جو تیرے نزدیک عیب ہے کیا بات کر رہا ہے تجھے سمجھ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کو شامل فرمایا بدر میں نہ ہوتے ہوئے تیرے اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوگا کیا بات کر رہا ہے تو پھر دوسرا جواب سن اما بیت الردوان فن رسول اللہ کام فکال عثمان حاجت اللہ وہ حاجت رسول فدر غیرہ ہو آپ نے فرمایا کہ رہ گیا بہتر دوان کا مسلا جدو عثمان غنی نو رسول اللہ بھیجیا نا. چودہ سو صحابہ وے جو حضور دا انتخاب عثمان غنی تے تیا فرمایا عثمان غنی جائے گا دے دے سارے رشتے دار موجودن موجود ہیں سارے پاور آر رشتے تے عثمان نو کوئی کچھ نہیں کہے گا حضور نے تو چن کے بیجا تے فرمایا اگلی گل بھی سن عثمان نے کہانی جدو حضور نے بےجا نہ رسول اللہ نے فرمایا عثمان اللہ کا کم کام کیا رسول اللہ کا کم کیا ہوا جی میں مانا کر دا ہے ہاں جی یہ مان ہے ضرورت تے حضور نے فرمایا عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرسول الادوں اللہ اللہ تو پا کے نہیں تو حضور کا فرمان ہے جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی حضور نے فرمایا انسمان فی حاجت اللہ وہ حاجت ہی فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام گیا ویا تے رسول اللہ دا بھی کام گیا ہو گیا, ویا اللہ گیا ویا. عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی ضرورت پورن گیا اللہ ضرورتا تو پاک ایسے حدیث موجود ہے فرمایا فی حاجت اللہ ہے میرے آقا نے لفظ بول کے قیامت تک دسیا کہ اللہ کی حاجت تو کوئی نہیں جو نبی کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری بھی ضرورت ہے نبی کی ضرورت کو اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا ہے اے جواب دے کوئی قیامت تک ہاں جی کیوں جی ہاں جی اسے حاجت نو لے کے باب افتعال اتے احتاج اےتاج و احتیاط انفا و محتاج اسی سے محتاج بھی بنا ہاں وہتیجتاج احتجاج فضا کا محتاج محتاج اسی سے ہے اب بتاؤ رسول اللہ کو ضرورت پڑ گئی بندہ بھیجنے کی تو یہ ضرورت ہے تو حضور نے فرمایا یہ میری ضرورت بھی ہے اور جو میری ضرورت ہے رب فرماتا ہے یہ میری بھی ضرورت ہے اصل تو بڑا محتاط ہو کے ترجمہ کرنے جس قوم کے انگوٹھے چومن کے مسائل ہو حاجت اللہ حاضت رسول مانا سمجھ نہیں آنا ہاں جی جو کہتے ہیں او تو توحید کی بات کرو میں نے کہا توحید کام رسول اللہ کا ہے حضور فرماتے ہیں، نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے بخا خدا کا یہی ہے در ہاں بخا خدا کا یہی ہے در حاجت رسول اللہ دی ہوئے حضور فرمان میری حاجت باد اللہ دی حاجت پہلے اللہ دی ضرورت پہلے دسو یہ گل کوئی ہے اسے واسطے امام احمد رزاب ریلی فرما بخدا خدا کا یہی ہے در ہاں بخا خدا, خدا کا یہی ہے <تسجد> در ہاں بس گل ختم حضور کی شان بیان کرنے سے تو عید کوئی فرق نہیں آتا ہاں یہ تمہاری تو عید ہے ابلیسی ہاں ابلیسی تو عید ہے جو رب فرمائے آدم کو سیدا کر تو کہ نہیں نہیں میں تو نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میرے کمال ہے آگے جو پیدا کی مٹی چو کہنا خیر میں خلک تھا نہیں مینارین یا اللہ کمال کی بات ہے تو آگے جو پیدا کیوں میں آگے مٹی آگے جھکے کیوں جی؟ شیطان نے بات تو کیا نہیں میں چل نکل جاؤ فخر کر الدین رب نے بھی انہوں نے توڑی کوئی نہیں ہاں ہر بات کا جواب نہیں ہوں جی اس کا کیا جواب ہے میں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان محبت ہے بس بات کا خالق ہو کے کوئی رب نے دلیل توڑی انہیں دلیل دیتی انہیں کہ میں آگے جو پیدا کی تھی میں میں اس واسطے سیدھا نہیں کرتا رب نے اگو کو دلیل دیتی؟ بس بات ہے. شیطان کا کام ہے نبی پر اعتراض کرنا اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے جی؟ سہیتا کرو تو بغیر سوچے سمجھے انہیں سہی رب کا حکم ہے بے سانو کی لگے مٹی نہ پیدا کیگر ابا ایک تے انکار کیتا وسط بھرا پھر آکڑے بھی نار سہی آ نار بندہ ایک جرم کرے نار آکڑے بھی سہ اباہ بھی, بھی ہاں جی اس واسطے ہر بندے دلیل نہیں ہوندی بندہ سفلا کی دلیل ہے میں ہمیشہ یہ گل کرنا حضور نار محبت بغیر دلیل تو حاجت حاجت رسولی حضور نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام گیا اللہ کا بھی کام کیا سن حضور نے خود کہ عثمان میرا کام کیا اللہ کا رسول کا ایب ہوتا یا خوبی ہوا رہ گیا تیرا تیسرا سوال کیا کہ اسمان نے گنی میدان جو پیچھے ہٹے سن کہ نہیں بالکل اٹے سن لیکن قرآن تو نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابیب جڑے اٹھے سن نہ میدان فضحب بنا الرمایا پہلے نعرہ لایا میرے جباب نارا لے کے جا ہوں نعرہ لا ہوں نعرہ لا ہوں سمجھ آئی یہ ہے عثمان غنی کی طرف سے جواب کس نے دیا عبداللہ بن عمر صحابہ ایک حضور فرمان عثمان قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ دے سامنے عثمان غنی نہیں وا لیا عثمان بڑا ہے تیرے سامنے نہیں کڑا ہو سکتا عثمان غنی تھی جنت بھی خریدی سارا کچھ خریدیا سارا کچھ لیکن میں اتنی گل کر لگا میری گفتگو ختم ای جماعت اسلامی دا بانی میٹرک پڑھیا ہوا مودودی صرف میٹرک پڑھے لکھتا رہا دا بھی کرنا رہا بندے رکھے ہوئے جماعت اسلامی کو پڑھا یہ کلہ رواج بنیاں کلا تو جماعت اسلامی لے جانتی ہوں سنیا نک ہوش آئی تے ویسے میں سارے تڈے سنیا کا بڑا ہی شکر گزار ہوں اس باری تمال کی میں پہلے تو میں گلا لا ساری سارے گلے دھو دیتے میں تو سلوٹ مارنا حق بنتا یار اتنا اور میں خوش دیکھو کتنا میں خوش ہوں ہوں میں خوشی خوشی تقریر سنا جب ساری بار آئے تو کہ نہیں میں فلانی جگہ وا بار کسی نے وعدہ نہیں جی کیتا بھی کہ مولا دیں جا کے کل بس ہاں جی بس اس کمال کر جنہا, کمال کی تھی اللہ, اللہ رسول ہی جزاک دیں تو, جزا تو دعا ہی منگ سکنا اور اے تو نہیں منگی. تو خفیہ بھی دعوا منگ اب چک کے دعوا منگ تے رو کے دعوا منگی میں یا اللہ جہن تیرے نبی دے اس درد گدار چوکیدار اس اتنا وفا کی دی سارے کام پورے کر دے دین دنیا کر د احمد جماعت اسلامی کا مودوی جہاں جی بارے مولانا دستار خان نیازی فرما سن میں پہلے جیل موجود سی انیس سو ترونجا کی جیل نو نظ کے آئے میاں تو فیل پھر کشف الماجود بھی ترجمہ کرتا رہا جماعت اسلامی دا جڑا امیر رہا مودودی تو بعد ساری زندگی میاں تو فیل بھی نہیں گیا صاحب موجودی بھی نہیں خاص گیا خاصوی کا پھر ایک گڑنتو قسم دا پورا موجود کے حیات مضمون لکھیا اخبار ہے جدو موجودی کا مرن دا دن دا. اور مودوی جدو مدینہ پاک گیا پیچھے ہاتھ بن کے حضور دیا پیچھے ہاتھ بدے ہوئے سن وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے گوئی دیکھی کہ موجود جی رہ پیچھے ہاتھ بن گیا نا کدی مسیح نبی شریف این جائے کدی این جائے کدی این جائے, این جائے دے جدو حضور سامنے آیا تا بھی پچھے ہاتھ بدے ہوئے سن تیرے در کا دربا ہے جبریل آزم ترا احمدی بے تاب جس کے لیے ارش آزم یہ سرا روے لا مکان کی گلی ہے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ جدا اتھی وی جا کے سر نہ چھکیا پھر دس کتھیں چھکے پھر اور کڑھی جا کے جا کے کیوں جی ہر شیعہ سر جکا بیٹھے سمندر بھی سر جکا بیٹھے درخت بھی سر جکا بیٹھے عود پاڑ بھی سر جکا بیٹھے جلے اٹھی وی سر جکا بیٹھے جلے کتے بھی سر جکا بیٹھے کہ سر سرکار کا در ہے در شہا اس نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت موضوع دی عثمان غنی دے بارے حضور شہادت اے میرے آقا دیا شہادتان نے تو بڑے لمبیاں حدیثان حضور نے فرمایا عثمان قیامت والے دن بھی رابید کو کچھ نہیں پوچھے گا ٹھیک <تصفح> ہے چھ واری حضور کو جنت بھی لئی دو سابزادیاں بھی حضور دیا اینا دے نکاہ بچ رسول اللہ نے اتنا خوش کیتا کہ حضور نے فرمایا ان گٹھڑی پیسیاں دی بھر کے بند کے لائے سونے چاندی دی حضور دی بارگاہ وچ تے رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ او پیسے چک کے حضور اپنی گود وچ انجو چھال رہیا سا انج کر دو ہتھاں نال حضور خوشی نال انج کر رہیا سا تے نال فرما رہے سن ما دررا عثمان ما مل اباد الیوم تو بعد عثمان جیڑا مرضی کام کرے اس ضمانت بھی دتی بقال موجودی دے اگر عثمان غنی کوئی اقربا پروری کیتی موجودی کہندا ہے عثمان غنی اقربا اقربا پروری کیتی کہ بیت المال رشتے نو پیسے دیتے اور اپنے زیادہ گورنر تیرے بقول نے رسول اللہ نو اتنا خوش کیا پیسے دے کے اور نو سا اٹھ لے آ کے. کیوں جی اتنے تو ایک اٹھ بار بدیا ہوئے ساری دنیا جمع ہو جاندی جد عثمان غنی نو سو اٹھ لین جائے ہونے جی پنجا گھوڑے بھی بن دیتے گارے سونا چاندی جڑسی سی وہ بھی کے بن کے لیا اس ویل رسول اللہ کی خوشی دی جی ہاں جی اس ویل عام بندے دی کرے تھے اس رسول اللہ خوش ہو رہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور جب رسول اللہ عثمان پر راضی ہو گئے اور اتنے راضی ہو گیا کہ حضور نے کسی کے پیسے نہیں اچھالے اپنی گود میں حضور ایسے اچھال رہے تھے اور ساتھ زمانت دے رہے تھے ماں دباسمان ماں آج تو بعد عثمان جیڑا مرضی کام کرے اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا دسوئے جماعت اسلامی دیا بانیا اور دس حضور تے زمانتا دے گا عثمان غنی نو کام کرنا ہی کوئی نہیں عثمان گنی تے یار اتنے سن کہ رسول اللہ علیہ لیٹے ہوئے سنتے حضور دی ران تو اگے کمیز اٹھی ہوئی سی ران تو انج قمیض میں ران تو کمیز چُک دیتی ہے تو کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں انج لیٹے ہوئے سن رسول اللہ حضرت صدیق اکبر بھی ائے باقی صحابہ بھی ائے حضور اٹھ کے نہیں بیٹھے جدوں دربان نے کیا جی عثمان آ گئے حضور اٹھ بیٹھے انج کر کے اٹھ کے حضور نے اپنے سارے کپڑے صحیح کیتے تو حضور نے فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت اور دا جنہ کو رسول اللہ بھی آیا فرمان اور دا سوئے جنہ کو اللہ دے فرشدے بھی آیا فرمان ہوئی تو, تو آیا نہ کیتا تو عثمانِ غنیدِ خلاف لکھ گیا کھالے لے کر اسلام کا کام کرنا ہو رہے ہیں جی چندے لے کر لوگوں, اس لوگوں سے بٹور کر آر مہینے ہم منصورہ چلانا ہو رہے ہیں اور اپنی جیب سے ہزار گھوڑے ہزار اٹھ پانچہ گھوڑے تھے نو سو اٹھ دے سونے چاندی تھے دیر دے کے رسول گل مان گنی تھی بندے رکھے ہوئے نا درنے تو فرصت کوئی نہیں اس طرح ایک کتابیں لکھوا دا نا تیرول پیسے دے کے بندے ملازم رکھے ہوئے پیسے دینا بھی پی ہزار روپے ملازم رکھے ہو شامی کہہ دیا اس موجود کتاب تیار چاہیے پناہ ہزار روپیہ لینا کتاب تیار کی شامی تے تھلے لکھ دے دن شیخ الاسلام صاحب کتاب لکھی ہاں جی جی شیخ الاسلام جب کتاب لکھی نا اعلی حضرت بریلوی دا کا خطبا سنا وے میں نے بالکل کوئی نہیں لکھی انہیں قرآن دا ترجمہ بھی لکھا کسی کو لارش استواد منع کیا اللہ تعالی ارش پر متمکن ہوا اس کا مطلب اے وے درس نظامی کی پہلے کلاس بھی نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ متمکن ہونے سے پاک ہے میں تو دیکھیے ہی کد نہیں ہاں جی اور وسط ترجمہ کیتا ہے اظہار عبودیت کے لیے آپ استفار کرتے رہا کرے تاکہ آپ کے شان سے کم تر فیل نہ صادر ہو جائے دس رسول اللہ کم کرتے حضور کی شان تو کم تر ہو ہے اور اے کی ترجمہ کیتا ہے تو کیوں جی اے ترجمہ کیا امام احمد بریلوی جی انہیں مانا ایک ہی تھا اظہار وبودیت کے لیے آپ استفار کرتے رہا کریں کہیں آپ کی شان سے کم تر کوئی فیل صادر نہ ہو جائے داسوئے رسول اللہ تھے چہرہ انور اٹھان تھے کعبہ بدل جا تین بڑا شیخ الاسلام کنے بڑھایا شیخ الاسلام شیخ الاسلام تھا امام احمد رضا بریلوی مجدد مجد اعلی حضرت بریلوی عاشق کے رسول اعلی حضرت بریلوی عالم اعلی حضرت بریلوی صوفی اعلی حضرت بریلوی کادری اعلی حضرت بریلوی پیر آلہ حضرت بریل مانا کیا آلہ حضرت مانا مانا آت حبیب اپنے خاصوں کے لیے بھی معافی مانگا کریں عاموں کے لیے بھی لیں لوگ سمجھتے ہمارا کسی سے کوئی ذاتی بات ہے کیوں جی ذاتی سال کسی بس سارے اس در ت اپنے فن ترجمہ کرفتی بنانے کی اپنے گلط ترجمہ بنایا تین پتا نہیں اتنی وڈا جب باب آ کے کڑا تو چپ کر کے ہاتھ بن کے پیچھے کڑو لو جی جہاں احمد آزاد عقیدہ میرے بھی وہی تج گڑ قسم کی گل کیوں کی تھی کی نسبت تدور کی طرف پھر تو کیا کہ حضور کام کریں گے تو آپ کی شاعری جی میں دی بھی خلاف نہیں بولیا ہاں اس تلوار تھلے جیڑا آوے جیڑا حضور دی خاطر چل دی صرف حضور کے لیے بات ہے پڑھے کیوں جی دا میں زبان بس اے حضور واسطے زبان ہے چلتی بھی حضور واسطے جسے دنیا دار چلائی حضرت حضر حضور کی جی؟ داد پا وستا جی رسول اللہ دی خدمت کی دیتے دے نا اتنے نہ اللہ اپنے سر کی لکھے ہاں انہیں جانا انہیں مانا آج. امام احمد رضا بریلوی میں تو یہ کوئی نہیں بریلی شریف لیکن جدوں گل پڑھنے نچنے تے دل, دل کرنا کہ بابا تینو رب نے کتنا ادب والا بنا کے بھیجا اور تینو علم بھی دیتا کیوں جی اللہ اکبر مولانا روم چونکہ اقبال دی وی پیرن تے مولانا روم دا جڑا شعر اے اقبال دے کلام وچ مینوں نہیں لبیا اس عشق دی جتھے جا کے مولانا روم گل کیتی فرمایا عشق جوشد بہرہ مانندے دیکھ میں جدو عشق جوش آئے نا تو او انج کرد کہ پورے سمندر نو دیکھ دی طرح ابال کے رکھ دیکھ اشق جوش باہر دیکھ تھلے لکڑیاں لکڑیاں لکڑیا لاؤ دیکھ تو اتنی ساری دی جدو عشق آ جک اپنی آلی آوے نا اپنی آلی آ جائے عشق تو جوش آ جائے تو فرمائیں عشق تے پورے سمندر نو جناب دیکھ دی طرح کھڑا کے رکھ دینا اور عشق ساجد کو رام تے ریخ کھڑا جدوشا نا تو او انجے پہاڑا رکھ دینا میں ریت پیس کے رکھ دیں گل امام احمد رضا ہاں امام احمد رضا پورے سمندر نو کھڑا کے رکھ دیتا ہاں یہ کہتی ہے بل حضور کی گل آئی پھر احمد رضا پھر اینج ہوا فرما حضور کے بارے میں بات کرتا ہے احمد رضا جو موجود ہے اسی کوئی پوجا نہیں کرتے نہ نہ ہی ناظو کم کے آزرت کہ جدو رسول اللہ گل کرتے سن اتنے نازک آپ دے ہونٹ مبارک وہ گل ہیں لب آئے نازو کن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہ گل ہے جو کسی گل کیتی عبد لب مبارک دے بارے فرمایا وہ گل ہے اللہ بھائی ناز و کن کے جتے حضور بھائی گل کردے سن ہزارو جھڑتے ہیں پھول جن سے سبحان اللہ اگے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل بل فرمایا مت سمجھی کہ حضور دے لب ہے مبارک جڑے سن اوتو تو ہی پھول گردہ سی فرمایا نا نا نا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل بل فرمایا پورے باغج بلبل پھرے تا تا کسے کونے جا کے اک گلاب دا بوٹا فرما اتنے گل ہو رہے گلاب گلشن میں دیکھے بول بول یہ امام احمد رضا بر حضرت برے سزیر میں بہ کے اگر مگر کر رہے ہوں میں کر رہا ہوں چون کے ایسے تھا تو چون کے ایسے تھا تو چون کے ایسے تھا امام احمد رضا بریلوی آئے برے سزیر پیرا دتا وہ پیرا دتا حضور کی عزت ہوتے پیر دوسرا لاندہ بھی موقع نہ ملیا جس طرح حضرت شماس بن قیس اینج کی تا نا حضور دا اینج پیرا دیتا امام احمد رضا برے صغیر جھ کھڑے ہو کے ایک پیر اتے کھڑے ہو کے پورے گستا خان دا اینج پیرا دیتا فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار عدا سے قیدو خیر منائے لے شر کرے کہوں جی تو پھر اپنے بارے ایکیا فرمایا کیا مت تک احمد رضا دی جدو گل لائے گی حضورتِ شاہ نجویتِ حضورتِ گستاختِ بھی فرمایا احمد رضا اپنا خود تعرف کرا کے جا رہا بعد اجمالی خادم نے سمجھے کہ میں تعرف کرایا احمد رضا میری علمی اگلہ مرد سے بلکہ میری اگلہ چرا چرا کے خود مولوی بڑھے آجی آلہ حضرت فرمایا میرا تعارف کے نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زمبور کے نیش بے نوش فرمایا احمد رضا قیامت تک شاید کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شاید کا جواب بھی نہیں گال سمجھ آئی حضرت دنیا تو گئے ادنا کتا پھر. آخر تے پھر کیا؟ ادنا میں سب تو کم تربار ادنا کتا میں آلہ حضرت بریلوی اتنا وڈا عالم ہووے جی؟ اتنا, ہو اتنا بڑا بزرگ تے صوفی ہووے جی چالی سال ایتے تے لوگ ویسے اتنے جنابا نو حضرت جنہوں جاگد رسول اللہ دا دیدار ہو جی؟ جنہوں جاگد رسول اللہ دولت المکیہ لکھا دے جنہ نو غوث آزم خود پیار فرمان ایڈا وا بابا ہو پھر میں چو ایک غلطی بھی نہ نکلے خلاف کیوں بولتے امام احمد رزاق بھی دے دے دے جی؟ شرح کرن لگی کھوتے کی طرح دل دل چس گئی ہاں شرح عشق عشقی ہمیش عشق کی شرح عشق ہی کر سکنا ہاں جی عشق کی شرح ہاں صحابہ شرح امام احمد رضا کوشق آیا نا نے پھر حضور جگہ کوئی تکون جہا کمرہ جیت کام کیا ہاں جی باہر بھی ہلا دیتے خوشکی تری بھی ہلا دی فرمائی احمد رضا ہے جس نے کسی سے پیسے لے کر بڑے بڑے مدرسے نہیں بنا آ در رسول کا ٹکڑے کھائے لیکن تکون کمرے میں بہ کر ایسا کام کیا کہ قیامت تک لوگ احمد رضا! رضا! رضا کیوں جی دو مربع... تے مدرسہ تے بندہ ممتاز قادری دے خلاف گل کر دے وہ بہتر نہیں سی ایک مرلے چی ہوتا تے ممتاز نال تے کھڑا ہو جاتا علم ہو تے امام احمد رضا جی ہوت ہو امام احمد رضا جی ہوشک رسول ہو تے امام احمد رضا جی ہو سفر بھی لکھا بھی ترجمہ کڑ کہنے جی, اے اے جی, جی جی دے علم دے سامنے پورا عرب و عجم سر بیٹھا ارب و عجم سر بیٹھا ایک بندہ میٹرک پڑھے ہوئے وہ گل رہ گئی مولانا ابدستار خان نیازی فرمانے سن مین سزائے موت ہوئی میں پہلے موجود سی کیمپ جیلے کینل پچھو موجودی بھی آیا میاں تو فیل لکھا کہ حضرت اتنے مطمئن تھے حضرت نے جاتے ہوئے وضو فرمایا پھر حضرت نے نفل پڑے پھر فلان کیا حضرت اتنے مطمئن میاں تو جھوٹ موٹ جتنا لکھا مولانا نیازی فرمانے سن میں چشمدید گواہ سی تو پہلے موجود سی مودود نپ کے میں سی دن میںت واستے آیا کہ یہاں میرا کوئی مقبرہ بنا ہوا تم زیارت کے لیے آئے ہو ویسے انہیں خوش تبھی کی پیو گے ایسا کیا کچھ بھی نہیں باہر نکلنا حوسلا افزائی کر چڑی ہے نورانی نیازی صاحب بھی موجود سن پیر برکات سن زیادہ نورانی منہ جناب سارے بے گوری بھی بیٹھے سن سارے سن ہارو محمود ہارون وزیر داخلہ سی سارے بیٹھے ہوئے سن چپ گرمو گرم کم ہو گیا نورانی صاحب نے بھی گل کر دیتی نورانی صاحب ماحول بڑا گرم ہو گیا تے نیازی صاحب فرمان لگے اوے نورانی صاحب رانی چھوڑیئے یہ تو ٹھنڈا دوزا مزاقی سنزیم نیاز چونکہ پرانے آدمی سن فرما سن بھائی موجودی نوج نپ کے لیا رہے سن جے کھوتیاں کرنا پہن ہوں سمجھ نہیں آنی یہ سمجھ اج نہیں آنی بھائی کھوتیاں منجا تپو تر پا پولیس والے چکنوں آواز لائی میں تلے روز کے لیے آ رہا ہے کیا پرس رہا کشت کاسلیم را میں شیر فارسی کا پڑھیا میں پڑھے مختو باتیں مامے ربانی کوئی لگ گئی غائب جانے دیگر از مان لگے وہ کیوں پریشان ہونا جہاں رسول اللہ کے نام تین قربان او مرنا کوئی نہیں ہر لمحے نو زندگی اللہ تا فرما گا یہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا یکم اکتوبر کی تیاری فرمائیں سارے رہے گا یوں ہی ان کا